معجات کا انحصار آپ پر ہے معجزات آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریسیو کریں گے یا نہیں کریں گے اور دوسری بات ہم سیکھیں گے ایکٹیو فیت کہ متحرک ایمان کس کو کہتے ہیں ایکٹو فیت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے تھرو ہم کیسے ڈیوائن میریکلز کو اپنے لیے حاصل کر سکتے پڑھے مرکز گیارہ بات تیسویں اور چوبیسویں اور پچیسویں اور ان تین آیتوں میں چار بنیادی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں جن کو ہم ٹرن بائی ٹرن دیکھیں گے مرکز گیارہ باغ اس کی تیس چوبیس اور پچیس آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی وہ ہوگا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم تم کو مل گیا اور اور وہ تم کو مل جائے گا اور جب کبھی تم ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے آمین. پچیسویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کسی کے ساتھ پرابلم ہے آپ لائف کے کسی ایریا میں کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ درست نہیں ہے تو آپ اس ایریا کو درست کریں اور پھر آپ کا ایمان آپ کے لیے فنکشن کرے گا ایکٹیو ہوگا اور اس کے بارے میں جب میں نے اسٹرانگ فیتھ پہ میسج دیا کہ ہم اپنے ایمان میں اور کیا چیزیں شامل کریں پترس میں سے ہم نے دیکھا اس سے ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں آج ہم اس طرف نہیں جائیں گے بلکہ دو باتوں کو آج ہم اسٹڈی کریں گے اور وہ یہ ہے کہ بلیونگ فیتھ اور سیتھ جو ہے یہ ایکٹیو فیتھ ہے یعنی ایمان جب عمل کرتا ہے ایمان جب موو کرتا ہے ایمان جب فنکشن کرتا ہے یا وہ ایمان جس سے ہم کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو وہ دو قسم کا ایمان ہے بلیونگ فیتھ اور سینگ فیتھ سینگ فیتھ کا مطلب ہے کہنا کانفیس کرنا اقرار کرنا یعنی جس چیز کا ہم اقرار کرتے چلے جائیں گے وہ ہماری زندگیوں میں ہوتی چلی جائے گی سینگ فیتھ جو چیز ہم کہتے چلے جائیں گے وہ چیز ہماری زندگیوں میں ہوتی چلی جائے گی اور دوسری قسم کا فیتھ ہے جو ایکٹو فیتھ ہے وہ ہے بلیونگ یقین رکھنا بلیونگ فیتھ کیا ہے یقین رکھنا بھروسہ کرنا اعتقاد رکھنا اعتماد رکھنا یہ خدا نے جو کہا ہے وہ میری زندگی میں کر رہا ہے اور آج ہم ان دو ایریاز کو ڈیٹیل میں آپ نے لیے دیکھیں گے اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو آج اپنی زندگی میں لائیں گے بلیونگ فیت اور سینگ فیت تو آپ اپنی زندگی میں میریکلس کو حاصل کر سکیں بلیونگ فیتھ یعنی کیا رکھنا اتقاد رکھنا ایمان نہیں ایمان اور چیز ہے بلکہ ایمان جب موو کرتا ہے ایکشن کرتا ہے تو وہ اتقاد پیدا کرتا ہے ایکشن پیدا کرتا ہے یقین اور بھروسہ پیدا کرتا ہے اور دوسری قسم کا ایمان ہے اقرار کرنا کنفیس کرنا اور میں کوشش کروں گا کہ میں ان دونوں چیزوں کو آج ایکسپلین کر سکوں اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں ایک بات جو ہم بیسک انڈرسٹینڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں تین باتیں آپس میں منسلک ہیں سوچنا اور اتقاد یا یقین اور اقرار یہ تینوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں میریکل پاور کو ریلیز کرتی ہیں کیا تین چیزیں ہیں سوچنا اتقاد رکھنا اور اقرار کرنا یعنی جو کچھ آپ سوچیں گے اس سے وہی چیز آپ بلیو کریں گے وٹ ایور یو ول تھنک اٹ ول کریٹ یور आप اور جو کچھ آپ بلیو کریں گے اسی کا آپ اقرار کریں گے اور جو چیز آپ اقرار کریں گے اسی کو آپ حاصل کریں گے اگر آپ درست سوچیں گے تو آپ کا جو اعتماد ہے وہ درست ہوگا اور جب آپ کا اعتماد درست ہوگا تو آپ کا اقرار درست ہوگا اور جب آپ کا اقرار درست ہوگا تو آپ درست چیزوں کو حاصل کریں گے جب آپ کی سوچ غلط ہوگی تو آپ کا اتقاد غلط ہوگا اور جب آپ کا اتقاد غلط ہوگا تو آپ کا اقرار غلط ہوگا اور جب آپ کا اقرار غلط ہوگا پھر وہ غلط چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں آئیں ایک حوالہ دیکھیں اس تعلق سے مرکز بار اب اس میں یودی لوگ بحث کر رہے ہیں کیا چیز انسان کو پاک کرتی ہے اور کون سی چیز جو انسان کو ناپاک کرتی ہے اور سو اس کے بارے میں اپنا بیان دیتے ہیں پندرہویں آیت پڑھیں پندرہ سے لے کر تیئیس آئے تک مرکز سات باب پندرہ سے تیئیس آئے تم پڑھیں گے اور بڑے غور سے اب سنیں مرکز سات بعد اس کی پندرہ سے تیئیس آئے کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی وہ اس کو ناپاک کرتی ہیں اگر کسی کے سننے کی کان तो تو وہ سن لے اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمسیل کے مہینے پوچھے اس نے ان سے کہا کیا کہ تم بھی ایسے بے سمجھ ہو کہ تم نہیں سمجھتے کہ جو کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مضبوط میں نکل جاتی ہے یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی وہ اس کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں حرام کاریاں چوریا خون ریزیاں جناکاریاں لالچ بدیاں مک شہ پرستی بد نظری بد گوئی شیخی بے وقوفی یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں تو یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا تم ایسے بے سمجھ ہو کہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے انسان کے وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے بلکہ وہ چیز جو اندر سے باہر نکلتی ہے وہ انسان کو ناپاک کر دے، کرتی ہے اور یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے پینے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا کون سی چیزیں ناپاک پاک کھانے کے لیے جی کوئی نہیں اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا اور پھر اس نے ان سے کہا کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے کیا نکلتا ہے خیال برے خیال غلط خیال گنا الدہ خیال اور یہ خیال آپ کو کیا بنا دیتے ہیں ناپاک کر دیتے ہیں جو چیز باہر سے اندر کی طرف نکلتی ہے وہ انسان کو پاک یا ناپاک بنا سکتے ہیں اور پھر برے خیال کے ریفرنس میں خداون نے آگے جو باتیں بتائی کہ برے خیالات جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جنم دیتے ہیں حرام کاری آرام کاری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے برے خیال سے بری سوچ سے چوری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سوچ سے پہلے چور سوچتا ہے کہ میں چوری کروں گا اور پھر وہ چوری کرتا ہے آرام کاری کرنے والا شخص پہلے سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہ, وہ کام کرتا ہے خون ریزیاں زنا کاریاں لالچ بدیاں مکر شہبت پرستی بعد نظری بعد گوئی شیخی بیوقوفی یہ برے خیالات سے یہ سارے گناہ جو ہیں یہ جنم لیتے ہیں اور یہ آدمی کو ناپاک کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ خدا یس مسیح کی اسٹیٹمنٹ بیان تعلیم بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم سوچوں کو کور کر لیں خیالوں کو کور کر لیں ہم ان سارے گناہوں سے بچے رہیں گے سو انسان کے اندر سے تین چیزیں نکلتی ہیں کون سی تین چیزیں سوچنا اور یقین اور اکرار یہ کہاں سے نکلتا ہے انسان کے اندر سوچ یقین اور اکرار یہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے اور یہی اس کو پاک یا ناپاک ٹھہراتا ہے درست سوچ ہوگی پاک سوچ ہوگی تو یقین کیسا ہوگا ایمان کیسا ہوگا پاک ایمان ہوگا پاک یقین ہوگا اور اقرار کیسا ہوگا وہ بھی پاک ہوگا اور اگر ناپاک خیالات ہیں بری سوچیں ہیں تو ہمارا یقین بھی جو ہے وہ برا ہوگا اور ہمارا اقرار جو ہے کنفیشن جو ہے وہ بھی برا ہوگا سو دا مین تھنگ ساری چیز کا جو مرکز اور محور ہے وہ سوچ ہے سوچیں جو ایماندار اپنی سوچوں کو پاک اور مثبت نہیں رکھ سکتا ہے وہ کامیاب مسیحی زندگی اور معجزات اور شفا کو رسیو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فائنل بات ہے جو شخص اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور ان کو مثبت نہیں رکھ سکتا ہے وہ کبھی شفا اور معجزات اور کامیاب مسیحی زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے that's final, that's یہ وہ تعلیم ہے جو خدا یس مسیح نے ہمیں دی کہ برے خیال انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں شک کے خیال انسان کو ناپاک کر دیتے ہیں اور وہ پاک خدا کی حضوری کو مس کر دیتا ہے وہ پاک خدا کی بلسنگ کو مس کر دیتا ہے پہلے جس ایریا میں ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے وہ ہے سوچوں کا ایریا کیونکہ یہی چیز آپ کو پاک کرتی ہے اور یہی چیز آپ کو ناپاک کر دیتی سوچے نظر نہیں آتی ہیں آپ کے اندر ہے خدا جانتا ہے یا صرف آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کیا سوچتے ہیں ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں آپ کا اقرار کیا ہے اور اسی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سوچ کیسی ہے آپ کی زندگی کیسی ہے آپ کو معجزہ ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کو بلیسنگ آپ رسیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا مرکز یارہ باپ اور اس کی تیسویا اور تیئیسویاں اپنے خدا نے یوں فرماتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا تین باتیں اس میں خدا نیسمسی نام بتائی جو کوئی اس جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا پہلی چیز کیا ہے کہنا کہنا کیا ہے اکرار ہے جو کچھ آپ منہ سے کہتے ہیں، وہ آپ کا اکرار ہے جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ اٹھ جا پہاڑ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پہاڑ کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پہاڑ کو بائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے آرام سے کہتے کہ کیا کر اکڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے دوسری بات کیا ہے شک نہ کرے شک ابلیش کی طرف سے ہے بےتکادی ابلیش کی طرف سے ہے اگر شک شک آپ کے دل میں ہے خدا کبھی شک نہیں دیتا خدا ایمان دیتا ہے خدا یقین دیتا ہے خدا شک نہیں دیتا ابلیش شک ڈال رہا آپ کے ذہن کے ساتھ آپ کا سامنا ہے ابلیس کے ساتھ بےتکادی آپ کے دل میں ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہیں کس کی طرف سے ہے ابلیس کی طرف سے ہے خدا اتقاد دیتا ہے بےتقادی نہیں دیتا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح سلام سو کوئی اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا اور پھر آپ نے دل میں شک نہ کرے شک کرنے والا دو دلا ہے یقو کیا کہتا ہے ڈبل ہارٹڈ ہے دو دلا ہے اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند کی طرف سے کچھ ملے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں ملے گا ابلیس شک آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہے بے تقادی آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو خدا کی طرف سے کچھ نہ ملے آپ اسے کامیاب نہ ہونے دے اگر شک کا خیال آتا ہے اگر بے اعتقادی کا تصور آتا ہے اس کو جرمینیٹ نہ ہونے دیں اگر شک اور بے اعتقادی کے خیالات اور تصورات آپ کے دل میں آتے ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کو کبھی انٹرٹین نہ کریں یا آپ کی ساری ہیلنگ کو برباد کر دیں گے ان فیکٹ میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ جس مومنٹ پہ آپ شک پہ یقین کر لیتے ہیں آپ کی شفا سٹاپ ہو جاتی جس موومنٹ پہ آپ بے اتقاد ہو جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اور شک آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ یقین کر لیتے ہیں رائٹ right اسی مومنٹ آپ کی شفا رک جاتی ہے اور ریورس ہو جاتی ہے. رک جاتی ہے اور ریورس ہو جاتی ہے وائی پیپل لوز دیئر ہیلنگ کیونکہ شک پہ یقین کر لیتے ہیں بےتقادی پہ یقین کر لیتے ہیں اور جو کچھ بھی خدا نے کیا ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں وہ ریورس ہو جاتا ہے ڈاؤٹ از این اینمی آف گاڈ شک اور شہار خدا کے کی کیا ہیں دشمن ہے. اور پھر تیسری میں یوں لکھا ہے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی وہ ہوگا کہہ دے اس پہاڑ سے اور شک نہ کرے اور اپنے دل میں یقین کرے کہ جو میں نے کہا ہے بائبل کے مطابق وہ ہو جائے گا اور اس کے لیے وہ ہو جائے گا ہم جو انسان ہے ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں ہم شفا دیکھتے ہیں تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں ہم معجزہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں لیکن ابھی ہم نے بائبل میں سے کیا سیکھا کہ جو تم کہتے ہو اس کا یقین کرو جو تم دیکھتے ہو وہ بعد میں آئے گا جو کچھ تم اقرار کر رہے ہو اس کا یقین کرو کہ وہ ہو جائے گا اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا جو آپ دعا کر رہے ہیں جو آپ اقرار کر رہے ہیں یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں ویسا ہو جائے گا تو آپ کی زندگی میں ویسا ہی ہو جائے گا لیکن ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں پھر ہم یقین کرتے ہیں شفا کو دیکھیں تو ہم شفا کا یقین کریں گے موازاد کو دیکھیں تو ہم موجود کا یقین کریں گے لیکن اس تیس میں قلاب ہمیں یوں فرماتا ہے کہنے کا یقین کریں دیکھنے کا یقین نہ کریں کہنے کا یقین کریں تو جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا پیپل پرے فار ون تھنگ اینڈ دے فار گیٹ گاڈ از ہم کوئی اور کرتے ہیں یقین ہم کوئی کسی اور قسم کا رکھتے ہیں اور پھر خدا سے ہم توقع کرتے ہیں جو کچھ ہمیں ملے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا جب یہ ساری چیزیں لائن اپ ہو جاتی ہیں جو ہم کہتے ہیں اس کا ہم یقین کرتے ہیں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں مل جاتی مثال کے طور پر آپ اپنے فائنینسیز کے لیے دعا کرتے ہیں آپ اپنی مالی حالات کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کچھ بھی یقین نہیں کرتے ہیں آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا جو کچھ تم کہتے ہو یقین کرو کہ وہ ہو گیا ہے تو تمہارے لیے وہ ہو جائے گا پرابلم کس ایریا میں ہے یقین کرنے کے ایریا میں پرابلم کس ایریا میں ہے کہنے کے ایریا میں اور آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میرے جو میسج کا فوکس ہے دو باتوں پر ہے یقین کرنا اور کہنا یہی ایکٹیو فیت ہے یہی عملی ایمان ہے عملی ایمان جو ہے یا متحرک ایمان جو ہے وہ یقین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر ایمان میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وہ مردہ ایمان ہو اور آئن کم میں آدمی کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایسا ایمان مردہ ہے اور مردہ ایمان سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا ہے آپ اپنی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ اپنی شفا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ اپنی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ کلام کے مطابق آپ اس دعا پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ کلام کے مطابق ہے اور آپ کو شفا ملے گی کیونکہ وہ کلام کے مطابق ہے. اپنی شفاہ کے لیے دعا کرتے ہیں دل میں بیماری کا شک کرتے ہیں اور آپ کو کیا ملے گا بیماری ملے گی جو دل میں ہے وہی وہ ملے گا جس چیز پر آپ یقین کرتے ہیں وہی وہ ملے گا کچھ لوگ آپ نے کے لیے دعا کرتے ہیں گداون مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے میں فائنینشیل پرابلم کا شکار ہوں مجھے یہ دے اور دعا کرنے کے اور دل میں سوچتے ہیں اور نہیں من ہے سارا کچھ وہ گاڑی کے لیے دعا کر رہے ہیں موٹر سائیکل کے لیے دعا کر رہے ہیں کمپیوٹر کے لیے دعا کر رہے ہیں بعد میں سوچتے ہیں اور نہیں ہے سارا کچھ کتھوں ملنا ہے تو ان کو کیا ملنا ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا بیکاز یور کنفیشن از رانگ یور یور بلیونگ یور یقین جو آپ کا یقین ہے وہ غلط ہے اور آپ کو کیا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لوگ دعا کرتے ہیں خدا مجھے اولاد دے خدا مجھے بیٹا دے اور فیملی پرابلمز کے لیے دعا کرتے ہیں خدا میری بیٹی کی یہ پرابلم ہے میرے بیٹے کی یہ پرابلم ہے آپ بڑے دل سے دعا کر رہے ہیں آپ پینتیس روزے رکھ رہے ہیں اور آپ دعا کرنے کے بعد سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے نہیں. اپنے گھر جانا بھی کہ نہیں جانا وہ کبھی بھی نہیں جائے گی دعا آپ کی ٹھیک ہے یقین آپ کا غلط ہے اقرار آپ کا غلط ہے رزلٹ زیرو ہوگا تو ملٹی پلائی وتھ زیرو از اکو ٹو کیا زیرو دو کو زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کریں زیرو جواب ملے گا دعا کیا ہے ٹو ہے بڑی دعا زور سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ کہا اور یقین کیا ہے زیرو ہے تو رزلٹ کیا ملے گا زیرو ملے گا اور پھر ہم کہتے ہیں زیرو کیوں ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے اس لیے کہ آپ کے اندر زیرو ہے آپ کے ایمان اور یقین میں اور بھروسے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کا بینک بیلنس خالی ہے اور آپ کو کیا ملے گا زیرو ملے گا زیرو بہت امپورٹینٹ بات یہ وہ ایریا ہے جس میں ہم سب میریکلز کو مس کرتے ہیں اور اپنی ہیلنگز کو مس کرتے ہیں اور اپنی ایون منسٹری کو مس کرتے ہیں اگر آپ ان میں اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے کوئی خادم یسو کوئی چیز آپ کو شفا نہیں دے سکتی ہے آپ کو معاوضات نہیں دے سکتی اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مجھے مل جائے گا تو اس کو وہ مل جائے گا بائبل میں صرف دو چیزیں ہیں. یہ ہے یا یہ ہے درمیانی چیز کوئی نہیں یقین ہے اور بے یقینی ہے درمیان کی چیز کوئی نہیں ایمان ہے اور بے ایمانی ہے درمیان میں کوئی چیز نہیں فرما پرداری ہے اور نہ ہے پاکیزگی ہے اور نہ پاکی ہے پیورٹی ہے خالص پان ہے اور نہ خالص پان ہے ہے اور ڈس آنےسٹی اب نوٹ کریں درمیان میں کوئی چیز نہیں ان بٹوین کوئی چیز نہیں تھوڑا ایمان ہے اور تھوڑا ایمان نہیں ہے تھوڑا ایمان ہے تھوڑا شک ہے یہ کوئی چیز نہیں ففٹی ففٹی کوئی چیز نہیں ہے بائبل بائبل کے سسٹم یہ ہے یا نہیں ہے آج تم اپنے لیے چوز کر لو انتخاب کر لو کہ تم کس کی خدمت کرو تم کس کی پیروی کرو سو بیلیف یقین بیلیف وہ ایک وائٹل ایریا ہے جس میں آپ سب اپنے میریکلز کو مس کر جو کچھ خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ یقین نہیں رکھتے ہیں اس کا اور پھر آپ اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں اس لیے وہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی ہیں بائبل میں لکھا ہے یسو مسیح ایک جگہ پر گیا اور وہ ان کی بے اتقادی کے سبب سے وہاں پر کوئی معا دکھا سکا یسو کر سکا یسو مسیح سکا کس کی وجہ سے وہ تو یسو تھا وہ تو خدا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کی بے اعتقادی کے سباب سے وہاں پر کوئی معاوضہ نہ کر سکا اور مرکز کی انجیل میں ایک جگہ پر خدا ان یسو مسیح فرماتے ہیں آئے بے اتقاد اور کج رو نسل میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا آئے دیکھیں مرکز نوبا اب ایک پرابلم ہے ایک شخص ہے اس کے بیٹے میں بدروے ہیں وہ شاگردوں کے پاس لائے شاگرد اس کو نکالنے سے اور وہ اس کو یسو کے پاس لائے اور آئے ہم انیسویں مرکز نو باپ اس نے جواب میں ان سے کہا بے عدقات کو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ اب خداون اس بچے کو شفا دینا چاہتا ہے کہ وہ جو ایول جوٹ ہے مرگی کی ہے جو بھی اسپرٹ ہے نکل جائے اس میں سے لیکن خداون نے سب سے پہلے انیس نہایت میں ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھ پرابلم یہ ہے What's wrong with you? What's the with you? اس نے جواب میں ان سے کہا یہ نہیں کہا میں شفا دوں گا یہ نہیں کہا کہ میں اس نے کہا بےتقاد قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اس نے بھری اسرائیل قوم سے کہا تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس کو شفا مل جائے گی اس کو میرے پاس لاؤ ہاں جی آگے بڑھے بیسویں پچیسویں اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فل فور رو نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر بر لا کر لوٹنے لگا اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے ایک منٹ نو اس کے باپ سے پوچا, کب سے? نوٹ کرے بہت سے یسو نے سے اس, کو اس سے نہیں پوچھا لڑکے سے نہیں پوچھا بدرو سے نہیں پوچھا کس سے پوچھا باپ سے پوچھا کب سے اس کو یہ پرابلم ہے جی آگے پڑھے اس نے اس سے کہا بچپن ہی سے اس اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تک اسے ہلاک کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہیں تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر ہاں جی ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں تیئیسویں آیت میں بلکہ بائیسویں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو افینڈ ہو گیا اس بات میں اس کے اندر ایک جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا یسوخ کے اندر ایک ہولی اینگر کو دیکھ سکتا ہوں ایک پاک غصے کو میں یسو کے اندر دیکھ سکتا ہوں کیونکہ اس آدمی نے غلط بات اس نے کہا لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر یسو ہم پر ترس کھا یسو اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کر دے اینڈ جیزس از ہیونگ ہولی اینگر ان کیا اگر میں کر سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں میں تو چار دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہوں کیا اگر تو کر سکتا ہے اس نے اس بھاپ سے کہا تم مجھے کہہ رہے کہ میں کر سکتا ہوں ڈونٹ یو سی آئی ایم جیزس اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ دا پرابلم از ود تو یقین نہیں کرتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یہ آگے پڑھیں یسو نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے یسو نے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے تو نے کیا کہا کیا میں یہ کر سکتا ہوں ڈونٹ یو نو آئی کین ڈو ایوری تھنگ تم سے کہہ رہے تو مجھ سے پوچھ رہے تو مجھے کوشچن کر رہے تو میری ڈوینٹی کو چیلنج کر رہے تو میرے, میرے کل پار کو چیلنج کر رہا ہے میری گریس کو چیلنج کر رہا ہے کیا میں کچھ کر سکتا ہوں آئی کین ڈو ایوری تھنگ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں جی چوبیس میں اس لڑکے کے باپ نے فل فور چلا کر کہا میں اتقاد رکھتا ہوں اور اس نے اب فیل کیا پرائس کے ہولی اینگر کو فیل کیا اپنی غلطی کو فیل کیا اس نے اپنی مسٹیک کو فیل کیا اور اس نے چلا کر کہا اس نے بڑے زور سے کہا اس نے شرمندگی سے کہا ندامت سے کہا میں اتقاد رکھ آئی بلی میں اتقاد رکھتا ہوں خدا میں یقین رکھتا ہوں مجھے معاف کر تو یہ سب کچھ کر سک ہاں جی آگے پڑھیں تو میری بے اتقادی کا علاج کر میری بے اتقادی کلا میری پرابلم یہ ہے اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو بلیو دس ایریا آف گاڈ یسو مجھے میں شفا دے میری بے کام اتقادی نہیں بلکہ مڈل چیز کوئی نہیں ہے یا اتقاد ہے یا بے اتقادی ہےتکادی کا علاج کر جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دھوڑ کر جمع ہو رہے ہیں پاک رو کو جھڑک کر اس سے کہا اے گونگی بحری رو میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو جب یہ باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میرے اسپرٹ میں خدا یسو مسیح سب کچھ کر سک اس سے یہ نہ کہ ہم پر ترس کھا او خداون ہم پر رحم کر ہم بے کش ہیں ہم بے سہارا ہیں وہ آلریڈی موجود ہے وہ آپ کے اندر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے میری بے اعتقادی علاج کر جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے معجات آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میریکلز کلس آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میری دعا پہ نہیں ایون یسو پہ نہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو دے دیے گئے ہیں ان کو ریسیو کرنا آپ پہ ڈپینڈ کر دو قسم کی رپورٹس آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے اور ایک یسو کی رپورٹ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ ہے یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے یہ آپریشن ہے یہ دوائیاں ہیں یہ سب کیا ہے ڈاکٹر کی رپورٹ اور اس کے بل مقابل میرے یسو کی رپورٹ اور یسو کی رپورٹ کیا ہے میرے مار مارخانے سے شفا پائی پترس کا پہلا کسو کی رپورٹ کیا ہے میرے مار کھانے سے تھی شفا پائی ہے عزیزوں کس رپورٹ پر ہی لائیں کس رپورٹ کا یقینی کس رپورٹ کا یقین کریں گے جی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹروں کی رپورٹ پہ یقین کریں گے ٹھیک ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بیماریوں سے لڑتے رہیں گے ساری عمر یسو کی رپورٹ پر بلیو کریں گے تو کیا ہے شفا بارہ جسوس بھیجے گئے دو رپورٹ آئیں دس کی ایک رپورٹ ہے دو کی ایک رپورٹ جو دس کی رپورٹ تھی وہ بھی ٹھیک تھی اینڈ دیٹ واز فیکٹ وہ فیکٹ تھا حقیقت تھی کہ وہ لوگ ایسے ہی تھے انہوں نے غلط نہیں دی اور جو دو کی رپورٹ تھی وہ بھی ٹھیک تھی اور کس کی رپورٹ ٹھیک تھی فرق کیا ہے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو دس جسوس نے رپورٹ دی وہ فیکٹس تھے وہ حقیقت ہے لیکن جو یسو کہتا ہے وہ ریالٹی ہے وہ اصلیت ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے وہ فیکٹس ہیں وہ سمٹمس ہیں وہ نظر آتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو یسو کہتا ہے وہ ریالٹی ہے اب فیکٹ کو قبول کریں گے یا ریالٹی کو قبول کریں یہ آپ نے کرتا ہے. اب آج ڈپینڈ کس رپورٹ پر ایمان لائیں آپ کس رپورٹ کا یقین کریں گے یسو کی رپورٹ یا ڈاکٹر کی رپورٹ آج آپ کے سامنے کون سی جو شخصیت ہے وہ زیادہ آنریبل ہے ڈاکٹر یا یسو اور ان دو رپورٹس میں سے میں آپ کو بتا دوں ایک رپورٹ چینج ہو سکتا یہ مین ان دو رپورٹس میں سے دو رپورٹس میں سے ایک رپورٹ چینج ہو سکتی ہے لیکن وہ یسو کی رپورٹ نہیں وہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے جو چینج ہو سکتی کیونکہ یسو چینج نہیں ہوتا ہے یسو لا تبدیل ہے یسو تبدیل نہیں ہوتا آمین ڈاکٹر کی رپورٹ تبدیل ہو سکتی ہے یسو کی رپورٹ چینج نہیں ہو سکتی کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کیا آپ ایمان رکھتے ہیں آمین تو پھر کیوں بھی باہر ہیں اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر تیرا یہ سن تجھے اچھا کر جو یقین رکھتے ہیں اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے دو رپورٹس میں سے آپ کس کو چوز کریں گے آج فیصلہ کریں خدا بند اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر کیا میں کچھ کر سکتا ہوں جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے بلیو اونلی اتقاد رکھ یقین رکھ بھروسہ رکھ جو فرماتا ہے اور آج آپ کی زندگی میں میریکلز ہوں سن ایمین آپ اپنے ایمان سے خدا کو چھوتے ہیں انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو آپ ایمان سے خدا کو چھوتے ہیں اور آپ یقین سے خدا کو حاصل کرتے ہیں. Faith is towards God and believe is towards you. ایمان سے آپ خدا کو ٹچ کرتے ہیں اور یقین رکھنے سے خدا آپ کو ٹچ کرتا ہے ابھی ہم نے یہی سیکھا مرکز یارہ باب اس کی بائیسویں آیت میں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھ فیتھ از ٹورڈس گاڈ ایمان خدا کی جانب ہے فیتھ is towards God. ایمان سے آپ خدا کو ٹو آپ خدا کو ٹچ کرتے ہیں اور یقین رکھنے سے خدا آپ کو ٹچ کرتے آپ سمجھ لیں میری بات کو اگر آپ یقین ہی رکھیں گے خدا کو چھو نہیں پائے And that's why God is not able to touch many people to ٹچ خدا آج بہت سے لوگوں کو چھو نہیں پا رہا کیونکہ آپ یقین نہیں رکھیں. ٹوڈس گاڈ اینڈ بلیو از ٹوڈس یو ایمان سے آپ خدا کو چھوتے ہیں یقین سے خدا آپ کو چھوتا ہے جو اتقاد رکھتا ہے جو یقین رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے ارے اگر آج آپ اس بات کا اقرار کریں کہ آئی ہیویٹ I have کوئی بھی آئی ہیو بلڈ پریشر آئی مجھے شوگر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے شوگر ہے مجھے بلڈ پریشر ہے مجھے یہ بیماری ہے مجھے وہ بیماری ہے تو جو آپ سوچیں گے جو آپ یقین کریں گے جو آپ اقرار کریں گے وہی چیز آپ کی زندگی میں آئے گی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے لیکن یسو نے شفا دے دی ہے تو آپ کی زندگی میں کیا آئے گی شفا دے. مجھے ڈائبیٹس ہے لیکن یسو نے مجھے شفا دے دی اس لیے نہیں کہ میں شفا کو فیل کرتا ہوں بلکہ میں تو بیماری کو بھی فیل کر رہا ہوں مجھے ڈائبیٹس ہے یسو مسیح نے مجھے شفا دے دی اس لیے نہیں کہ مجھے شفا نظر آ رہی ہے اپنی زندگی میں بلکہ ابھی شفا تو نظر نہیں آ رہی ہے مجھے ڈائبیٹس ہے لیکن یسو نے مجھے شفا دے دی ہے کیوں کیونکہ یسو کا کلام یہ پرماتم میں بیماری کو نہیں دیکھ رہا میں علامتوں کو نہیں دیکھ رہا میں یسو کو دیکھ رہا ہوں اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو تکتے رہو تکتے رہو اور کیونکہ اس میں شفا ہے اس میں نجات ہے اس میں رہائی ہے آج اپنے اقرار کو چینج کریں اپنے, اپنے یقین کو چینج کریں اس سے پہلے آپ دعا کر رہے خدا مجھے شفا دے اور آپ کے دل میں یہ یقین تھا مجھے کبھی شفا نہیں ملے گی کیونکہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے اتنی بیماریاں آپ کو ہیں اور ہم بیس سالوں سے آپ کے لیے دعا کر لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی کیونکہ آپ کے یقین ایریا میں پرابلم ہے جو یقین کا ایریا ہے اس میں ڈاؤٹ ہے اور ڈاؤٹ آپ کی ہیلنگ کو اسٹپ کر دیتا ہے ڈاؤٹ آپ کی شفا کو ریورس کر دیتا ہے ڈاؤٹ آپ کی ساری بلسنگس کو کینسل کر دیتا اور ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون کی طرف سے کچھ ملے گا وی لو این دا ٹائم فریم آف گریس ہم فضل کے دور میں ہیں ہم معد کے دور میں ہیں آمین آج اپنے یقین کو اسٹر اپ کریں اپنے یقین کو چینلائز کریں معافی مانگے آج خدا میری اعتقادی کا علاج کر پرابلم خدا کے ساتھ نہیں ہمارے یقین کے ایریا میں پرابلم ہے ہم دعا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں بوجھ رکھتے ہیں لیکن جو رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتے ہیں اٹس سو سمپل بلیو فقط اتقاد رکھ کیا تو کچھ کر سکتا ہے یہ نے کہا کیا میں کچھ کر سکتا ہوں جو اتقاد رکھتا ہے میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں میں تیرے لیے اس لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تو اتقاد نہیں رکھتا ہے اب دیکھیں سال چھ باپ اس کی دوسری اب ہم اس کا دوسرا ایریا ذرا اسٹڈی کریں گے چاند لمبوں کے لیے اور وہ کیا ایریا ہے پہلا ایریا میں نے آپ کو بتایا اپنے یقین کو درست کر یقین رکھیں اتقاد رکھیں اگر نہیں تو پھر آپ کچھ نہیں ملے گا نمبر دو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اقرار کریں اقرار کریں اقرار کریں کہتے جائیں کہتے جائیں مجھے شفا مل رہی ہے یسو شفا دے رہا ہے یسو شافی ہے جو کچھ خدا کا کلام یسو کے بارے میں جو کچھ خدا کا کلام معاد کے بارے میں کہتا ہے جب وہ آپ اپنے لیے کہتے چلے جاتے ہیں دیٹس پروفیٹک کنفیشن یہ نبوتی اقرار ہے آپ اپنے لیے پروفیسی کر رہے ہیں مثال کے طور پر کلام میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی پاؤ گے نہیں بلکہ پائی اور جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اقرار بھی ہے اور نبوت بھی ہے یہ خدا کا کلام کیا ہے نبوت ہے خدا کا کلام کیا ہے الہام ہے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی تو آپ دو باتیں کر رہے ہیں آپ اقرار بھی کر رہے ہیں آپ نبوت بھی کر رہے ہیں اور مرکز اٹھارہ باپ اس کی دھار میں انیس میں ہاتھ پہ لکھے جب دو آدمی متفق ہو جاتے ہیں اقرار کرنے سے آپ متفق ہو رہے ہیں کہ میں نے شفا پائی ہے اور نبوت کرنے سے خدا آپ کے ساتھ متفق ہو رہا ہے کہ تم نے شفا پائی ہے تو آپ نے کیا پا لیا ہے آپ نے شفا پا لی ہے آپ انڈرسٹینڈ کہہ رہے ہیں اس فیکٹ کو کہ مثبت اقرار کرنے سے بیبلیکل کنفیشن سے بائبل کا اقرار کرنے سے آپ دو کام کر رہے ہیں آپ نبوت بھی کر رہے ہیں اور آپ اقرار بھی کر رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں جب ایگریمنٹ میں آ جاتی ہیں آپ کو شفاہ ملتا جائے ایک خادمہ کے بارے میں میں سن رہا تھا ان کا میسج اس نے کہا ہم اپنی آٹھ سال کی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ڈھائی سالوں سے اس میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی ہے ڈھائی سالوں سے آپ کی بیٹی گرو نہیں کیونکہ اس جو کروتھ ہارمونز ہیں وہ بند ہو گئی ساڑھے پانچ سال کے بچہ کتنا ہوتا ہے نارملی اتنی وہ بچی ساری عمر رہ ایک منی ایک قسم کی بچی ہوتی شی ول نیور گرو کیونکہ اس کے جو ہارمونس ہے گروتھ ہارمونس ہیں وہ فنکشن نہیں کریں ہم اس کو میڈیسن دیں گے جی, ہم اس کو گروتھ ہارمونس دیں گے لیکن اس کے گرو کرنے کا کوئی چانس نہیں اس کا جو نیچرل سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا اس نے ڈاکٹر سے کہا جی اس کا سسٹم فیل ہو گیا ہے لیکن میرا فیل نہیں انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ جب میں گاڑی میں بیٹھی چونکہ میں ماں تھی ماں ہوں تھوڑی دیر میں روئی اور چلائی خدا کیوں میں خدمت کرتی ہوں میری بچی کے ساتھ یہ کی. اور خدا نے کہا یقین ہوا. فقط یقین یقینا وہ اپنے گھر میں گئی اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور انہوں نے کہا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہم دن میں تین مرتبہ ہاتھ رکھ کر اس بچی کے لیے دعا کریں ہم دن میں تین مرتبہ ہاتھ رکھ کر اس بچی کے لیے دعا کریں ہم دن میں تین مرتبہ دعا کریں گے اور ہاتھ رکھ کر بچی کے لیے دعا کریں گے اور خدا شفا دے اور انہوں نے کہا ہم دو سال دعا کرتے رہے نتنگ ہیپن دو سال ڈیلی تین وقت ہاتھ رکھ کر ہم دعا کرتے رہے اقرار کرتے رہے ہم نے یقین رکھا کچھ بھی نہیں ہوا اور دو سال کے بعد ان کی بیٹی نے گرو کرنا شروع کر اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا ہم دعا کر رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا کی پوائنٹ ڈوئنگ کی پوائنٹ ڈوئنگ دعا ہی اس کو گرو کر سکتی ہے اور آج وہ بچی پانچ فٹ دس انچ پانچ فوٹ ایک انچ کی ہے اور, اور رابرٹ یونیورسٹی میں سے بائبل کورس کرے آلے لویا یقین رکھیں یقین رکھیں یقین رکھیں دعا کریں ہاتھ رکھیں دعا کریں ہاتھ رکھیں جس کے ساتھ بھی فیملی پروبلم ہے لیٹ یور فیتھ موو اینڈ یور میریکل از آن یور ویتھ آپ کا معاوضہ آپ کے رستے میں ابراہم سو برس کا ہو گیا وعدہ پورا نہیں ہو رہا تھا فخ اتقاد رکھ میں سارا ہی سے تجھے بیٹا بخشوں گا کیونکہ میں وہ خدا ہوں جو یہ کر سکتا ہوں مین لیٹ گاڈ چیک یور ایریا آف بلیف یا بلیف لیٹ ہینڈ یو ٹوڈے سو میرا خدا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے آپ مجھے جس کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہیں گے میں کر دوں گا کیونکہ میری دعا سے نہیں خدا کے فضل سے وہ شفا آئی بلیو خدا شفا دے سکتا ہے اور اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا تو اپنے منہ کی باتوں سے پھنس جاتا ہے تو اپنے منہ کی باتوں سے پکڑ تیری منہ کی باتیں سنیئرس ہیں،, ہیں تیرا کنفیشن تجھے پکڑتا ہے تیرا اقرار یا تجھے شفا دے گا یا تجمیں بیماری کو لائے گا تیرا اقرار یا تجھے آزاد کرے گا یا تجھے قید کرے گا انسان اپنے منہ کی باتوں سے پکڑا جاتا ہے تو اپنے منہ کی باتوں کی قید میں رہتا ہے یسو تو آزاد کرنے کے لیے آیا خدا کا بیٹا اس لیے آیا تاکہ ابلی شکام کو برباد کرے کچلے ہو لویا <الللویہ> لیکن تو اپنے منہ کی باتوں سے منہ سے کیا نکلتا اقرار نکلتا جب آپ بیماری کا اقرار کرتے ہیں تو آپ ابلیس کو جلال دیتے ہیں آپ بدروہوں کو جلال دیتے ہیں جب آپ یسو کا اقرار کرتے ہیں یسو مجھے شفا دے رہا ہے اس نے مجھے شفا دے دی ہے میں اس شفا کو ایمان سے یقین سے قبول کرتا ہوں میں شک نہیں کروں گا وہ میرے بچے کو شفا دے رہا ہے وہ میری بیوی کو شفا دے وہ میرے فائنینسیز کو شفا دے رہے وہ میری منسٹری کو ہیل کرا ہے اور جب آپ شک نہیں کرتے ہیں بلی میں میریکلز کل آن یوریکل میرے میریکلز جو ہیں وہ موٹر وے سے آپ کی زندگی میں آئے میریکلز کل آن یور وے اتنے معجزات آپ کی زندگی میں آئیں گے آپ اسے سمیٹ بھی نہیں ایمین آخری حوالہ جو آج ہم پڑھیں گے مرکز پانچ بار پچیس بہت دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ایک عورت ہے کتنے برسوں سے بیمار ہے بارہ برسوں سے بیمار ہے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی ہے طبیبوں نے چفا نہیں دی بلکہ تکلیف دی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہو کتنا مال خرچ کر دیا سارا مال خرچ کر دیا کتنا فائدہ ہوا کچھ فائدہ نہ بلکہ بیمار بلکہ زیادہ بیمار ہو. ہو پہلے پہلے نسبت زیادہ بیمار ہو پہلے سالوں نسبت زیادہ بیمار کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی کوشش نہیں چھو گی تو اچھی ہو جاؤں یہ اس کا یقین تھا اور یہ اس کا اقرار تھا بارہ برس سے عورت بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ آج بیس سالوں سے بیمار ہے کوئی تیس سالوں سے بیمار ہے لیکن اس کا یقین یہ تھا اور اس کا اقرار یہ تھا آیت میں کہ اگر میں وہ یہ کہتی تھی وہ کیا کرتی تھی کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں وہ اچھی ہو جاؤں اور اگر آپ اس کے بعد کے چیپٹر پڑھے مرکس میں تو بہت سے لوگ اس کے بعد یسو کو چھوتے تھے اور وہ شفا پاتے پا ایک نیا میتھڈ جو تھا ایک نئی فارمیشن جو تھی وہ ریلیز ہوتی اب یہ عورت شریعت کی قید میں شریعت کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے آپ میری بات سمجھ رہے شریعت کے اعتبار سے شی از انہولی انکلی ناپاک ہے وہ پبلک میں نہیں آ سکتی وہ یسو کے نزدیک نہیں آ سکتی بیماری ایسی ہے لوگ یہ اس پر پابندی لگا دی تھی شریعت نے یہ لوگوں میں نہیں آ سکتی ہے یہ کسی مرد کو چھو نہیں سکتی ہے یہ یسو کے نزدیک نہیں آ سکتی ہے کیونکہ یہ انکلی ہے ناپاک ہے لیکن وہ یہ جانتی تھی گرچے میں ناپاک ہوں لیکن اگر میں فضل کو چھون لوں گی تو میں شفا پا جاؤں اگر فضل مجھے اپنے نزدیک آنے دے گا تو میں شفا پاؤں اب اس نے بیماری کی پرواہ نہیں کی اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اس نے شریعت کی پرواہ نہیں کی کہ شریعت نے تو مجھے ناپاک قرار دیا اس کے اندر ایک ہی ایمان تھا اور اس کے اندر ایک ہی جذبہ تھا اور یقین تھا اور اس کا اقرار تھا اگر میں اس کی پوشاک کا کونا ہی چھو لوں گی تو میں شفاف آئی میں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت یہ کہتی تھی یا کرتی تھی کہتی تھی اور گریک میں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ کہتی تھی اس میں جو ورڈ وہاں پر اور ٹینس یوز ہوئی ہے وہ لکھ وہ کہ وہ بار بار یہ کہ وہ, وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ جب بھی میں اس کی پوشاک کا کونا چھولوں گی میں شفا پا یہ اس کا اقرار تھا آج آپ کا اقرار کیا میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کریں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں آپ بیمار ہی رہیں گے وہ بار بار کیا کہتی تھی اف آئی کوڈ جسٹ میں شفا پا اور اس سارے کراؤڈ میں کھیلتی ہوئی نپاک عورت ہے شریعت کو بریک کرتی ہوئی یسو کے نزدیک پہنچتی ہے اور جو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کونا چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گا شی جسٹ کیم ویری نیئر ٹو کرائسٹ اور اس نے اس کی پوشاک کے نیچے وہ جو نیلی پٹی لگی ہوئی تھی چھوٹی سی لیس تھی یا فریل تھی اس نے یسو کی اس پٹی کو جسٹ شی جسٹ مجھ میں سے قوت نکلی ہے مجھے کس نے چھوا ہے ابھی مجھ میں سے قوت نکلی ہے کیونکہ اقرار کرنے سے اور یقین کرنے سے اور عمل کرنے سے قوت نکلتی ہے یسو کی قوت آپ ڈرا کر لیتے ہیں اپنے اندر جب آپ یسو پہ یقین رکھتے ہیں اور جب آپ اقرار کرتے ہیں میں نے شفا پا لی تو قوت نکلتی ہے یسو میں سے مجھ میں سے قوت نکلی ہے آج مجھے کس نے چھوا ہے اس عورت نے اسی گڑی شفا پائی ایمین رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ ایک سال کے بعد نہیں گھر میں جا کے نہیں دو گھنٹوں کے بعد نہیں اگلی آیت میں لکھا ہے اور فیل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی او ہال اللہ تیسری آئیسو نے فیل فور اپنے ہی میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں میں شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے شوا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تو محسوس کرتی کر کے ڈرتی اور کانپتی بھی آئی اور اس کے آگے گھر گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت چلی جا اور اپنی بیماری سے بچی رہو oh, hall. دو چیزیں ایمان یا یقین اور اقرار وہ کہتی تھی اگر میں اس کو چھو لوں گی تو مجھے شفا ملتی اس نے چھو دیا اس کا ایمان تھا یسو کو چھونے سے شفا ملتی ہے یسو سے مانگنے سے شفا ملتی ہے یسو کو قبول کرنے سے شفا ملتی ہے جے تو پانی ہے شفا یسو لا اور اسی لمحے او اس کو شفا ملی سچ گریٹ از مائی چیز فیتھ اینڈ کنفیشن ریلیز دا پار آف گاڈ ہال اور کوئی چیز نہیں ہے. یقین اور اقرار خدا مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوت کو ریلیز کرنے کے لیے اور انسٹن میرے کل آئیسو کے لیے تالیاں بجائے ہو ہالیا گریٹ گار گار امیر اسی کے نام کو جلال ملے وہ جو امینویل ہے صبح کا روشن ستارہ ہے موت اور آلمی روا کی کنجیاں جس کے پاس ہیں ایلفار جو میگا ہے جو ابتدار جو انتہا ہے جو اول ہے جو آخر ہے جو زندگی جو اطمینان جو تسلی جو راہ کر زندگی ہے اسی کے نام کو جلال ملے آل سب نارل گائے آل لوہیا میں یقین رکھتا ہوں خدا من شفا دے گا میں ایمان رکھتا ہوں خدا منداز شفا دے گا اور میں اقرار کرتا ہوں آج خدا منشا دے گا آل ایمان رکھیں یقین رکھیں اقرار رکھیں آج کا دن آپ کے لیے شفا کا دن ہے آل آئے اپنے سروں کو چکائے اپنے فیت کو ریلیز کریں اپنے اپنے یقین کو درست جگہ پر لائیں آج اقرار کریں اب سب اپنی زندگیوں میں اقرار کریں لیٹس ویٹس وی سرٹی گار او وی سرو اے گریٹ گار او وی سر زندہ خدا ہمارا خدا زندہ خدا ہے او ہالو لیٹس ورشپنگ Let's praise Him. Iqrar karein. Iqrar karein.